بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واسحابہ ومن تبیہو بے احسان یوم الدین اما بعد انشاءاللہ آج اس مبارک مجلس میں بیتن اللہ تعالی اس مبارک مسجد میں اس مبارک رات میں جمع جمع رات جو مسلمان ہونے کے ناطے ہفتے میں جمعے کے دن ہوتا ہے وہ ہمارے لیے عید ہوتا ہے تو اس رات کو بہت خوشی ہے کہ اس جگہ میں آپ سب کے ساتھ مل کے آج کی شام ہم گفتگو کریں گے جیسے جزاک جزا اللہ خیر اب امر یحیی حفظہ اللہ بتائے کہ انشاءاللہ اللہ آج ہمارا موضوع ہوگا الحرس ال ہدایت الناس جس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے ہدایت کے لیے لوگوں کی صحیح دین پہ ہدایت ملنے کے لیے اس کے لیے حرص کرنا اور چاہت رکھنا اس کے لیے کوشش کرنا اس کے لیے رغبت ہونا تو یہ ہوگی موضوع انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے اولا اللہ سبحان تعالی کی شکر کرتے ہیں اس نعمت کے لیے کہ جگہ جگہ سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ہمارے بھائیوں کو اکٹھا کیا یہاں پہ کوئی کہیں سے تو کوئی کہیں سے سبحان اللہ اور اس چیز سے بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی صحیح میں لوگوں کے قلوب کو ساتھ میں لا سکتا ہے اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعلی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں تو اس کے لیے شکر ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم شکر ادا کریں تاکہ ہمیں ایسے ہی مجالس آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ادھن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارادے سے بیٹھنے کے ایسے موقع ملے انشاءاللہ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے دین میں دعویٰ کرنا لوگوں کو دین کے طرف بلانا یہ شاید ہم آج سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے کہا گیا یا کچھ لوگوں کے لیے کرنے کا ایک مہنہ یا ایک کام ہے مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر مسلمان جتنا بھی دین اس نے سمجھا ہے سیکھا ہے اور اس پہ وہ عمل کرتا ہے تو اس کے طرف لوگوں کو دعوت کرنا لوگوں کو اس کی حقیقت کی طرف بلانا ان کو وہ سمجھانا ان کو وہ پڑھانا ان کو وہ سکھانا اس کے طرف ہدایت دلانا وہ ہمارے اوپر صرف سنت ہی نہیں واجب ہے واجب ہے کیونکہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک علم جب دیا ہے کسی ایک موضوع پہ دین کے معاملے میں تو وہ لوگوں تک پہنچانا ہمارے اوپر واجب ہے گھما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلنی ولو آیا اگر تم میرے سے ایک بھی آیا اگر سنے ہو تو وہ لوگوں تک پہنچاؤ مطلب اس یہ حدیث کا حقیقت کیا ہے کہ کی حقیقت کیا ہے کہ اگر تم نے وہ ایک دین میں چیز کو سمجھا ہے اس کے حقیقی معنی سے سمجھا ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچانا ہمارے اوپر واجب ہے مطلب جہاں تک ہماری مصولیت ہے وہاں تک پہنچانا واجب ہے اس کے علاوہ اگر لوگوں کی طرف ہم لوگ پہنچا رہے ہیں تو اس میں ہمیں نقصان نہیں ہمیں فائدہ ہے مگر جہاں تک ہماری مصولیت ہے کل رائن مشغول عن ہے جو بھی جو بھی کل رائن یعنی سب کیا ہے ذمے دار ہیں اور ان کے تحت ان کے نیچے لوگ ہیں جو ان کے نیچے ذمےدار ان है ذمہ داری میں ہیں جیسے ایک باپ اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے ایک ماں ان एक بچوں کی ذمہ داری ہے یا या एक ایک باپ ان کے اہل کے یا ایک سلطان اس کے رعایت کے نام تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کا جو مصغولیت ہے ان لوگوں تک دین کا حقیقت دین کی حقیقت پہنچانا تو یہ دعوی جو ہے کما قال شیخ شیخ حسن با شعیب حافظ اللہ ایک بار بولے جو میرے دل کو لگا چوک گیا کہ دعوی مشغولی دیکل یعنی یہ دعویٰ جو ہے کس کی دعویٰ ہے یہ کیا کوئی جمنیت کی دعویٰ ہے یہ یا کوئی حزبیت کی دعویٰ ہے یہ یا کوئی فلان کا دعویٰ نہیں یہ ہے رب العزت کی دعویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح دعویٰ دعوی الا سورت المستقیم تو یہ دعویٰ سب کی مصولیت ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ کچھ علماء کہیں پہ بیٹھے ہیں تو ان کی مصولیت یا کوئی داڑھی ہے ان کی مصولیت یا کوئی رجسٹر کیا ہو گیا آرگنائزیشن یا کیا بولتے جملیت نہیں کوئی جماعت نہیں ہم میں سے سب ایک ایک اس کی مصغولیت کے تحت آتے ہیں جہاں تک ہماری مسغلیت ہے وہاں تک پہنچانا ہمارے اوپر واجب ہے اور اس کے لیے اس مصغولیت کے لیے علم حاصل کرنا کیونکہ مصولیت ہے بول کے کیا ہم لوگوں کے پاس جا کے بول سکتے ہیں من میں آیا جو بول سکتے ہیں نہیں ہرگز نہیں اس دعوت کے لیے ہمارے مصغولیت کے تحت جو لوگ ہیں ہمارے بیوی ہمارے بچے ہمارے ماں باپ ہمارے رشتے دار جن کے پاس جن تک یہ حق پہنچا نہیں ابھی تک تو ان تک پہنچانے کے لیے جو علم ہمارے ہم, ہم کو چاہیے ہوتا ہے یہ دعوی کرنے کے لیے وہ علم بھی ہمارے اوپر کیا ہے واجب ہے کم اکالبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ فری کل مسلم سبحان اللہ تو کیا ہم آج بول سکتے ہیں کہ کچھ لوگ دائر ہیں کچھ لوگ طالب ہیں کچھ لوگ علماء ہیں بول سکتے ہیں مگر مصغولیت سب کے اوپر ہے چاہے وہ دائی کے نام سے جانا جائے چاہے وہ طالب کے نام سے جانا جائے چاہے وہ عالم کے نام سے جانا جائے مگر ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے جو علم اس کو حاصل کرنا ہے وہ اس کے اوپر واجب ہے اور اس علم کے طرف دعویٰ کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے تو یہ ہمیں لے آتا ہے اس موضوع پہ الحرص یعنی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کی کوشش اور چاہت رکھنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم و احدکم لی یوحب علی عقیما یوحبلی نفس کہ ایک بندہ ایمان تب تک نہیں لاتا جب تک وہ اس کے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا وہ جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے جو وہ خود کے لیے چاہتا ہے تو اگر کیا ہے کوئی یہاں پہ جو بول سکتا ہے کہ میں خود کے لیے ہدایت نہیں چاہتا کہ میں ہدایت کے لیے اللہ سما تعالی سے دعا نہیں کرتا ہرگز نہیں تو اگر ہم خود کے لیے ہدایت چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت چاہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہدایت صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے ہر انسان کے لیے ہے ہدایت تو یہ چاہنا ہمارے اوپر جیسے ہمارے موضوع ہے اس پہ انشاءاللہ شاء اللہ بیرلہ آج ان کچھ منٹوں میں ہم بات کریں گے بیرلہ تو یہ تین چیزوں پہ ان شاء اللہ آج کی موضوع قائم ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ کو ہر جو چیز اس پہ ہم بات کریں گے اس پہ اشارہ دوں گا اور باقی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نام کیونکہ ہمارا کسی کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کھینچ کے ہر چیز بتانا اور دکھانا اور اس کے طرف لے جانا ہم اشارہ دیتے ہیں اور اگر وہ خود کے لیے ہدایت چاہتا ہے تو اللہ سما تعالیٰ اس کو اس کے طرف لے جاتا ہے نام اگر اللہ سما تعالیٰ کا ارادہ نہیں رہتا تو وہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا خود سے وہ کچھ نہیں ہے نام تو انشاء اللہ موضوع تین باتوں پہ ہیں ال اچھا شروع کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک نصیحت دوں کہ جب بھی ایک علم کی مجلس ہو کبھی بھی دونوں ہاتھ خالی رکھ کے متانا نام امام مقبل رحمہ اللہ کا آپ نے شاید سنا ہوگا آئین دفتر آئین دفتر آخر یا عبداللہ آئین دفتر اک? تو یہ سن کے اس سے مزے اٹھانا ہسنا یہ اچھی بات ہے مگر اس پہ عمل بھی کرنا ضروری ہے نام جیسے امام ابن القیم رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ العلم سعید نام یعنی جو شکار کرتے ہیں نا وہ جانور کیا ہے علم ہے جس کو شکار کرتے وہ کتاب وابط یعنی جب ہم علم کو دفتر میں لکھتے ہیں تو وہ اس جانور کا شکار, ہم لوگوں نے شکار کر کے اس کو پنجرے میں ڈال دیا تو وہ علم کو پنجرے میں ڈالنا کیا ہے کتاب ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ رحمہ اللہ ابن القیم کے دو لفظوں میں کتنا معنی ہے ماشاءاللہ اللہ تو, تو اس پہ اعتبار کریں نام اور اس پہ عمل کریں تو پہلا موضوع ہے الاول الاسباب علی الحرس علی الحرس علی ہدایت الناس یعنی جو دائی ہے اس کے لیے جو اسباب ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف ہدایت کی طرف لانے کے لیے جو اس کے اس کا چاہت بڑھانے کے لیے جو اسباب ہے نعم پہلا موضوع اس کے اوپر سمجھے آپ پہلا پوائنٹ مطلب ایک دائی لوگوں کو ہدایت کی طرف اگر بلانا چاہ رہا ہے تو اس میں اس کو ہرس بڑھانے کے لیے اس کوشش بڑھانے کے لیے کیا وہ اسباب ہے جو جس سے وہ بڑھ سکتا ہے یا بڑھا سکتا ہے اس کو نعم تو یہ پہلا موضوع دوسرا وقت نہیں من مین الدعاء الحد تھی اللہ الخلق تو یہ بات سمجھنے کے لیے کہ یہ حرص ہدایت الناس کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے کچھ چند ایسے مثال دیکھیں گے ہمارے سلف میں سے چاہے وہ انبیاء ہو یا چاہے وہ ائمہ ہو ان کے کچھ زندگیوں میں سے کچھ ایسے مثال دیکھیں گے جس سے ہم کو سمجھ میں آئے کہ یہ ہرس کیا ہوتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے نام تیسرا سمات الحرس الہرس ہدایت الناس یعنی اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں خود کے طرف کہ کیا میرے میں یہ ہرس ہے کیا میرے اندر یہ چاہت ہے اگر ہم سمجھتے ہیں ہاں میرے میں چاہت ہے تو صحیح میں ہے یہ جاننے کے لئے کچھ چند سمات کیا بولتے ہیں کیریکٹرسٹکس صفات عربی ہے، سبحان اللہ تو کچھ ایسے صفات جو ہم میں ہونا چاہیے یہ حرص ہونے کے لیے نام تو یہ تین مودوں ہوں گے انشاءاللہ تو دائی جو نام ہے شروع کرنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ جو دائی نام ہے میں آج آج بھی بھائیوں کو بتا رہا تھا کہ ایک بار شیخ سلیم ان ایک محاورہ جب کیے تھے سعودی میں حفظہ اللہ شیخ الالبانی کے سب سے سینئر شاگرد تھے سینئر تلامیز میں سے تو وہ ایک, ایک, ایک بات بولے محاورہ کے بیچ میں کہ دائ یا دعات جو لفظ یا جو محنت جو کام آج مطلب جو لوگ کرتے ہیں وہ کام نہیں وہ ٹائٹل دا یا دعات یہ شیخ سلیم بولتے ہیں کہ بدا دہان چاہوں گی یا سن کے سہانا کیا بول رہے ہیں سلیم ابو اسامہ تو پھر ایکسپلین کیے कि کیا وہ بولنا کیا چاہ رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اہل العلم کے طرف دین کے مسائل لوٹاتے تھے فص الکری انکن تم لا تعلمون تو یہ لوگوں میں تھا مطلب وہ سمجھ تھی اور پھر ایک زمانہ آیا جہاں پہ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ علم کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں اور خود کے لیے ایک ایک کیا بولتے ہیں پلیٹ فارم بنا لیا اور اس کو بول نام دے دیا داوا اور اس میں جو کام کر رہے ہیں اس کو بول دیا ٹائٹل دے دیا داعی. تو نہ وہ طالب العلم ہے نہ وہ عالم ہے اور پھر شیخ سلیم حفیظ اللہ سلیم الہل فرماتے ہیں کہ علماء کون ہیں یا طلاب العلم کون ہیں طلاب العلم ہی علماء ہیں اور علماء ہی طلاب العلم ہیں کیا کوئی عالم بول سکتا ہے کہ خلاص میرا طلب ہو گیا میں آج عالم بن گئے ہوں میں اب طلب نہیں کروں گا میں عالم بن گیا کبھی نہیں یہ طلب العلم پیدا جب ہوتے ہیں تب سے ہمارے مقبرے تک کرنے کی چیز ہے طلب العلم نعم تو شیخ بولتے ہیں کہ اس کے بیچ یہ دائی کہاں سے آ گیا تو ان کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ دائی ٹائٹل بنا کے کرنا کیا چاہ رہے تھے بولتے تھے کہ ہم صرف کیا ہے علماء اور لوگوں کے بیچ میں آ, کیا بولتے رابطہ کنیکشن لوگوں کو علماء تک پہنچانے کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں بیچ میں سے ٹھیک ہے اور اس نام سے کیا ہوتا ہے پھر لوگوں کو وہیں کے وہیں ان کے طرف بلاتے ہیں اور علماء وہاں سے کٹ سبحان اللہ تو یہ یہ نہیں ہے دائی دائی وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے اہل علم میں سے مانا جاتا ہے اور جو علماء بولتے ہیں وہی لوگوں تک پہنچاتا ہے تو شیخ اللہ انسان کے فطرت کے بارے میں بولتے ہیں کہ کل یاد اولا نفس یہ بھی ابھی آج تھوڑی دیر پہلے بھائیوں کو بتا رہا تھا کہ ہر کوئی چاہے وہ دائی ہو یا چاہے وہ گونگا بہرا بھی ہو چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ طالب العلم ہو جو بھی ہو عوام میں سے ہو وہ کچھ بولے بنا صرف اس کے حرکتوں سے لوگوں کو اس کے طرف بلا رہے ہیں کیسے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا اس کے آس پاس والے اس کے جو اصحاب ہیں اس کے جو رشتے دار ہیں اس کے جو بلد والے ہیں لوگ ہیں وہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں وہ جو عمل کر رہا ہے اس کا لوگوں پر بھی اس کا کیا بولتے ہیں اس کو افیکٹ ہوتا ہے ہاں اثر ہوتا ہے ہاں تو تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بولنا ضروری نہیں ہے کہ میں دائی ہوں دین کے طرف بلا رہا ہوں یا اپنے حسب کے طرف بلا یا اپنے بدایت کے طرف بلا رہا ہوں یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ جو عمل کر رہا ہے اسی کے طرف وہ بلا رہا ہے تو شیخ یہ لفظوں میں مطلب ہے کہ یہ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ وہ کوئی, میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھا تھا مگر وہ کوئی دائی نہیں ہے نا تو کیا فرق پڑتا ہے کیا اثر ہوتا ہے نہیں من جا جانسا, جانسا. جو جس کے ساتھ بیٹھا ہے اس کا اثر اس پہ پڑتا ہے اس کو بات چیت بھی کرنے کی ضرورت نہیں وہ اس کے ساتھ ہے تو اس کے جیسا ہی ہو گیا یا ہو جائے گا نام تو بس یہ ایک فائدہ تھا اس موضوع شروع ہونے سے پہلے سبحان اللہ میرا وقت اس میں ہی چلا گیا علام اللہ سلمان تعالی مجھے توفیق دے بولنے والے کو اور سننے والے کو تو یہ پہلا جو موضوع ہے جیسے ہم بتائے کہ اس میں جدو اجتہاد کرنا کوشش کرنا ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے نام اور اس میں یہ کوئی آسانی والی چیز نہیں ہے اس میں اندر سے مطلب دل سے رقبہ ہونا چاہیے تڑپ ہونا چاہیے چاہت ہونی چاہیے کہ میرے رشتے داروں کو میرے اصحاب کو میرے بلد والوں کو میرے لوگوں کو میرے قوم کو ہدایت ملے یا اللہ ان کو ہدایت دے نعم تو اس میں جو پہلا والا اسباب, اسباب میں سے جو سبب ہے اولاً تعظیم اللہ تعالی کے اللہ سکھا نہ کا تعظیم کرے تعظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں بھی تعظیم ہی بولتے ہیں نا اور کوئی لفظ ہے کیا ہاں؟ عزت ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عزت کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا تعریف کرنا نام یہ ہے تعظیم تو تعظیم مطلب کیا ہوتا ہے صرف زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑھانا یا اللہ سبحانہ تعالی کے کا تعظیم کرنا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو امر کیا ہے اس پہ عمل کرنا اور جس کو نہیں کیا ہے اس کو چھوڑ دینا نام اگر چند لفظوں میں بولا جائے تو یہی ہے تعظیم نام اور خوف رہنا کہ کہیں میں گنے میں تو نہیں کہیں میں گنا تو کیا نہیں یا کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی مجھ سے یہ خوف رہنا کیونکہ اللہ سمان تعالیٰ ہم سب کو ہر سمے ہر وقت دیکھنے والا ہے نام تو یہ حقیقت سے یہ سمجھنا اور اس کی یہ دھیان رہنا کہ ہم اللہ سمان تعالیٰ کے مراقبہ میں ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھتا ہے نام تو یہ پہچاننا یہ پہلا سبب ہے تعظیم اللہ تعالی تو اس کو خوف ہونا چاہیے کہ کہیں میں غلطی, غلطی تو نہیں کیا یا کوئی معاشیت تو نہیں کیا یا تو کوئی بداعت نہیں کیا یا تو کوئی شرک والی کام نہیں کی یہ خوف اس کے اندر ہونا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ جانے انجانے میں میرے سے شرک نہ ہو سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود توحید کی طرف بلاتے تھے تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے کتنا خوف ہونا چاہیے ہمارے اندر ہم تو پیغمبر نہیں ہیں جس کو اللہ سما تعالی نے بھیجا ہے وہی کے ساتھ نہیں غلطیاں ہوتی ہیں انسان ہیں تو کتنا خوف ہونا چاہیے نعم تو یہ پہلا سبب دوسرا ثانیاً للخلق رحمت الخل تو پہلے پہلا سبب کیا تھا اللہ سبحانہ کا تعظیم یعنی ہم خالق کے بارے میں بات کی اب ہم آئیں گے مخلوق کی طرف کہ خلق کی طرف مخلوق کی طرف رحمت ہو دل میں ان کے لیے رحم ہو اور شفقت ہو شفقت کیا ہے ہمدردی تو یہ ہمدردی ہمیں کس چیز کی طرف بلاتا ہے کہ اگر اس کے لیے ہمدردی ہے تو ہم اس کے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کو اس کے لیے خیر ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کچھ خیر دے نام دنیا اور آخرت میں اس کا خیر ہو تو یہ خیر خواہی جب ہوتا ہے تب جب ہمارے اندر اس کے لیے ہمدردی ہو اگر ہمارے دل کے اندر اس کے لیے مطلب بدوا ہے اور اس کے لیے کہ... کوئی خیر خواہ نہیں ہے تو کہاں سے کریں گے ہم اس کے لیے دعا یا اس کے لیے یہ چاہت کہاں سے پیدا ہوگا نام تو یہ... یہ اہل سنت کا اہل سنت کا سب سے بڑی صفت ہے کہ لوگوں کے بیچ سب سے زیادہ شفقت یعنی سب سے زیادہ ہمدردی اگر لوگوں کے لیے کسی کو کو ہونا چاہیے ہونا چاہیے میں ہے کر کے نہیں بول رہا ہوں سبحان اللہ اللہ سمان تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے نام کے لیے بول سکتے ہیں ہم سب اہل سنا اہل سنت میں سے ہیں سلفی ہیں نام مگر کیا ہم حقدار ہیں اس نام کے لیے کیا ہم صحیح میں لوگوں کے لیے ہمدردی رکھ کے ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ہو یا صرف بولنے کے لیے وہ تو اس کے رستے میں چلا گیا وہ جماعت کے ساتھ ہے اس جمعیت کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہے فلان کے ساتھ فلان کے ساتھ بس ختم کیا یہ ہے ہماری ہمدردی سوچ کے دیکھیں تو ہمدردی ایسا ہونا چاہیے جو جو صفت ہے اہل سنت کی سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے جو ہمدردی رکھتا ہے وہ ہے سنی وہ ہے مسلمان وہ ہے مؤمن وہ ہے محسن وہ ہے موحد جو اللہ سبحانہ سوانتا کے کلام کو اونچا کرتا ہے لا الہ الا اللہ کو بلند کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اس مخلوق کے اوپر رحم کرنے والا ہے یہ ہے اہل سننا تو یہ چیز ہم کو س... خود سے پوچھنا ہے کہ ہم اس کے حقدار ہے کہ نہیں شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ مناج سنا نبویہ میں بولتے ہیں اہل السنہ اعلم بالحق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل السنہ حق کے سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والے ہیں مطلب جو لوگ حق کے بارے میں جانتے ہیں اور اس پہ اٹل ہے یہ اہل السنہ ہے نام پھر بولتے ہیں و ارحم و سب سے زیادہ اس مخلوق کے اوپر رحم کرنے والے بھی کون ہیں اہل و تو یہ ہونا چاہیے ایک ایک بندہ جو خود کو اہل سننا مانتا ہے سننی مانتا ہے اہل سننے جو اہل سن, اہل سنت سے جوڑا جاتا ہے وہ کون ہے سننی ہے تو اگر وہ حقیقت میں سننی ہے تو وہ سب سے رحم دل ہونا چاہیے اس مخلوق کے لیے تو یہ اگر اس کے دل میں ہے تو اس کو ہاتھ چھڑا کے تیار ہونا چاہیے ان کے بھائیوں کو اس کمیونٹی کو کیا بولتا قوم کے لوگوں کو کیا بولے معاشرہ کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اس میں اگر اس, اس کے خلاف باتیں ہوں حرکات ہو اس کو اس کی مزاق اڑایا جائے صبر کرنا چاہیے جیسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الحاب نے بتایا کہ اسبر الدا فی یعنی علم حاصل کرو عمل کرو اس کے بعد دعوی کرو آسانی کا کام ہو گیا ہو گیا کہ نہیں بولنا میرا کام میں کر دیا بول دیا حق میں نے بول دیا ممبر پہ سے ہی بول دیا مگر اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے صبر ہونا چاہیے الصبر اسبر الا ادا یعنی جو اس میں مشکلات آتے, پیدا ہوتی ہے یہ علم حاصل کرنے میں اس پہ عمل کرنے میں اس, اس کے طرف دعویٰ دینے میں اس میں سب اور صبر کرنے میں بھی نمبر فیصد متل اولا کما کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کب ہوتی ہے جب پہلا صدمہ ہمارے اوپر گرتا ہے نا جب ہوتا ہے تب صبر ہونا چاہیے وہاں لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گئی لوگوں کو اے, اے, علان و فلان بلا دیا نام یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں اس کے بعد ٹھیک ہے اب صبر کریں گے ان شاء اب تو کام ہو گیا ہمارا اب صبر کریں گے مذاق ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہے اہل سننا ہم آخرت کی طرف دیکھ کے دنیا میں صبر کرنے والے یہ ہے اہل سننا جو بھی اجر ہمیں چاہیے وہ آخرت میں ہے دنیا میں نہیں دنیا میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے تو الحمدللہ وہ اللہ سبحانہ تعالی کے نعمتوں میں سے ہے مگر ہمارا اجر کہاں پہ ہے آخرت میں تو اس کو چاہتے ہوئے ابھی دنیا میں صبر کرنا یہ ہے اہل سننا تو انشاءاللہ یہ تھا دوسرا سبب کیا ہے الرحمت للخلق و شف کہ مخلوق کی طرف ہمدرد ہم رہنا ہے تیسرا المار شرم وی ہاضا صحال مطلب جو بھی اللہ سما تعالی نے اس شریعت میں امر کیا ہے اس پہ اس کی اطاعت کرنا جو بھی اللہ سما تعالیٰ نے ہمارے اوپر حکم کیا ہے اس دین میں اس پہ اس کو اطاعت کرنا اور دوسرا ول ان سیاح حکم مطلب جو بھی اللہ سما تعالیٰ نے حکم کیا ہے اس دین میں اللہ تعالیٰ کے شریعت میں آپ تسلیم کرنا مطلب جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے اس کے شریعت میں اس کے طرف تسلیم مطلب سبمٹ ہونا और कोई लफ्ज है हा? नहीं सौंप देना नहीं टू कंप्लीटली सरेंडर हाँ हाँ सुपुत्र है वो थोड़ा आसान चाहिए हम लोग सबको ताकि सबको समझ आए हाँ अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह के दीन के लिए सौंप देना तस्लीम तस्लीम सही बात हाँ हा? हवाले कर देना नाम اور بھی آسان ہے وہ سمجھنا نام خیر طے کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ تقریر دو بڑے بڑے الفاظ نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اس پہ عمل کرنا ہے ہمارا مقصد کیا ہے عمل کرنا ہے اس کے اوپر نام تو تیسرا یہ ہے کہ اطاعت کرنا تو فَإنَّ الوحي قَدْ عدلۃ الحکت و عَلَى الحس النسی نام تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں دعوت دعوی کرنا اور نسیحا کرنا یہ ہمارا دین کا حصہ ہے جیسے آج دوپہر میں بھی ہم بولے تھے کہ الدین النصیحہ سبحان اللہ, سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جہاں پہ صرف یہی ہے لوگوں کی خیر خواہی الدین النصیحہ نام اور امر بالمعروف معروف و جو خیر ہے اس کو امر کرنا کیا ہے اس کو ہاں امر یعنی خیر کی طرف حکم کرنا اور جو شر ہے اس اسے نہیں کرنا تو یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہے اگر آج کے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے ابھی کہ سب اپنے اپنے رستے میں خود کے بھائی گھر کے اندر جو خود کا بھائی ہے وہ بھی اس کے راستے میں چھوڑ دو اس کو بتا دیا آپ کیا کریں گے نہیں یہ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی کہاں ہے ہمارا صبر سب کو چھوڑ دیا اپنے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کیا ان کے رشتہ دار کے ساتھ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلوک کرتے تو کون مسلمان ہوتا جو کفار تھے قریش کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعویٰ دی اگر ایسا بات ایسی ہوتی کہ بلند آواز سے بتا دو ان کو حق کیا ہے اور ان کو اس کے راستے پہ چھوڑ دو آنا ہے تو آنے دو کوئی آتا کیا کوئی دین کے طرف اڑتا کیا نہیں کیونکہ وہ عیش و آرام میں تھے وہ سب چھوڑ کے کی کیوں دین کو پکڑیں گے وہ کیوں اس حق کے راستے کو پکڑیں گے تو یہ حال ہم کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے خود کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ایک زمانہ تھا جب میں بھی گمراہ تھا جب میرے ساتھ بھی کسی نے صبر کیا جب مجھے بھی کسی نے سمجھایا صبر سے اطمینان سے پیار سے محبت سے تب جا کے کوئی ایک دن کوئی ایک رات مجھے سمجھ میں آیا جیسے بولتے ہیں کہ کلک ہوا کہ سبحان اللہ صحیح بول رہا تھا وہ بندہ میرے بھائی میرے باپ میرے جو بھی تھے صحیح بول رہا تھا صحیح صحیح ہے ہے بات تو صحیح ہے اس کا لوگ جو بھی بولنا ہے بولنے تو مگر بات تو صحیح تھا یہ تھا جب پہلی دفعہ ہمیں ہدایت ملی اللہ سبحانہ تعالی کے توفیق سے تو اگر ہمارے ساتھ کسی نے ایسے سلوک کیے تو ہمیں کیا مشکل ہو رہی ہے ابھی دوسروں کے ساتھ یہ کرنا سبحان اللہ تو یہ اطاعت اور یہ امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر یہ تیسرا سبب ہے ہدایت الناس کے لیے نام یا اس کی طرف ہر ہونے کے لیے چوتھا الرجاء والخوف ولخ اذان کی بات کریں مکلم کریں گے ان اللہ الرحمن الرحیم تو ہم چوتھے اسباب, اسباب میں سے چوتھے سبب میں تھے رابعا الرجاء والخوف الرجاء یعنی امید امید رہنا نام خوف رہنا ہوپ اور دوسرا والخوف در رہنا. تو کس بات سے امید ہونا اور کس بات کا امید ہونا اور کس سے خوف ہونا ڈر ہونا رجا فہو رجا او نیل, نیل ثواب اللہ یعنی اللہ سبحانہ سبانا ہوا تھا کی طرف سے جو عمل کر رہے ہیں اس کے لیے ثواب یا اس کا ازر ملنے کا رجا اس کا امید یہ ہمیں کیا دیتا ہے ہمیں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کی چاہت دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ سواد ہمیں اس کے لیے ازر دے گا نام اور جو دلیل اس, اس کے طرف اشارہ کرتا ہے وہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجوری من, من اجورهم آ یعنی جو کوئی جو بھی ایک ہدایت کی طرف کسی کو بلاتا ہے مگر مطلب خیر کی طرف جو بھی خیر کا کام ہے اس کے طرف اس کو بلاتا ہے اس کو جو کرنے والا ہے وہی ثواب خود کو بھی ملتا ہے جس نے بتایا جس نے اس کو سکھایا جس نے اس کو ہدایت کی طرف لایا کرنے والے کو کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے اور جس نے اس کو دکھایا سکھایا اس کو بھی اس کا ازر ملتا ہے تو کیا اس میں امید نہیں کہ میں آج اس کو بتاؤں گا سکھاؤں گا دعوی کروں گا ہدایت کی طرف بلاؤں گا تو کل اگر جا کے وہ اس پہ عمل کرے گا تو مجھے بھی اس کی اجر ملے گی کیا اس میں امید نہیں سب سے بڑی امید یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ہمیں ازر ملے دنیا میں کیا ہے آج انسان نے ہمیں کچھ امید دی کل وہ امید چھوٹ بھی جا سکتا ہے مگر اللہ سما تعالی کا امید ہمیشہ قائم ہے آخر تک قائم ہے تو یہ ہے چوتھی چیز پہ یا چوتھی سبب میں پہلی بات اور دوسری بات خوف الخوف فین نہ ہوں الخمین ترک الواجب تو یہ ڈر رہنا کہ ایک واجب چیز جو میرے اوپر واجب ہے جو اللہ سبحانہ نہ ہوں نے میرے اوپر واجب کیا ہے اس کو چھوڑنا اور اس وجہ سے مجھے عذاب ہونا اس کا ڈر ہونا اس کا خوف ہونا یہ تو ہر بات میں ہونا چاہیے مگر ہم یہاں کس بات پہ بات کر رہے ہیں یہ ڈر ہونا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک چیز سکھائی مجھے ایک حق بتایا اور میں لوگوں کی طرف اس کو پہنچایا نہیں چھپا کے رکھ دیا یہ میرا ہے میرے دل کے اندر میرے گھر کے اندر میرے معاملات کسی کو اس سے لینا دینا نہیں یہ اللہ سما تعالی نے مجھے دیا ہے سبحان اللہ تو کیا ہمارے اندر ڈر نہیں کہ اس حقیقت کو اگر میں لوگوں سے چھپا کے رکھ دیا کل آخرت میں اللہ ہم سے پوچھیں گے سوال کریں گے کہ تو جان کے بھی کیوں بتایا نہیں کیا تیرے ساتھیوں کو بتایا تو نے تیرے رشتہ داروں کو بتایا تو نے ہاں میں نے بتا دیا بتا دیا وہ لوگ چلے گئے پلٹ کے چلے گئے ہو گیا ختم کام ہو گیا تو یہی دائی ہے جس کے بارے میں شیخ سلیم بول رہے تھے کہ یہ بیداد ہے یہ نہیں ہوتا ہے دائی دائی وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلتے چل کے لوگوں کی, کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے صبر کے ساتھ محبت کے ساتھ اطمینان سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ کل یا پرسوں یا کبھی وہ سمجھے گا اور حق کے راستے پہ آئے گا یہ چاہت رکھ کے خوف ہونا کہ اگر میں اس, کو, اس کے ساتھ صبر نہیں کیا اس کو سمجھایا نہیں اس کو نہیں بلایا تو شاید کل آخر میں اللہ سبحانہ سما مجھ سے سوال کریں گے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے ایسا ایک دن جب اللہ سبحانہ تعالی ہم سے پوچھیں گی کی کیا تو نے ان کو بتایا تو اس کا خوف ہونا قال السلف کچھ سلف نے بول اسے روایت ہے مضاء القوم ولم یعنى سوا کوم مبا القم مطلب قوم آئے اور گئے ایک لوگ آئے اور گئے مگر ان سے کسی نے عبرت نہیں لیا ان سے کچھ سیکھے نہیں وہ آئے لوگ دیکھے اور وہ گئے مگر ان سے کچھ سکھامن ان کو حاصل نہیں ہوا یہ اس کے بارے میں علماء بولتے ہیں کہ یہ بنو اسرائیل کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کی ذکر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی ذکر کی اور اللہ تو اللہ سلحان و تعالی ان سے تحریر بھی کیا کہ یہ جو لوگ عمل کیے یہ جو کر کے گئے جو حرکت کر کے گئے اس سے سیکھو دیکھو سیکھو اور اس کو دوہراؤ مت کیونکہ بنو اسرائیل ایسے ایک مثال ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان لوگوں نے جو غلطیاں کی اللہ سبحانہ تعالا ہم کو دکھا کے ان کے مثالوں کو بتا کے ہم سے یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو غلطیاں کی اسے مت دہراؤ تو حقیقت یہ ہے مگر یہاں اس میں کیا بول رہے ہیں کہ مبا الق وہ آئے اور گئے مگر کسی نے کچھ سمجھا نہیں یہ ہے ہمارا حل کیونکہ ہم وہی دورا رہے ہیں جو ان سے ہوئی جس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عذاب دیا ان کو نار جہنم میں سزا دی اسی چیزوں کو ہم ہمارے زندگی میں بھی دوہرا رہے تو اس کا خوف رہنا یہ تھا چوتھی بات اور اس میں ایک فائدہ اور جو ایک مرفوع حدیث میں مروی ہے امام ابو ابوداؤد اور صحیح مسند میں اندا رو البن کر اگر ایک لوگ ایک قوم ایک منکر ان کے سامنے ہوا اور وہ لوگ دیکھے فلم یو اور اس کو تبدیل نہیں کیا کہ وہ ہو رہا ہے ہونے دو تبدیل نہیں کیا اوشکا بھی تو ڈر ہے خوف ہے کہ اللہ سما سبحان و تعالی اس قوم کو بدل کے دوسرے قوم ان کے جگہ میں لائیں گے جو ایمان والے ہوں جو اللہ سبحانہ تعالی کے شریعت کو اور ان کے احکام کو قائم کرے تو یہاں پہ کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ امر بالمعروف معروف و نہیں المکر ہمارے اوپر واجب ہے کہ اگر ہمارے سامنے منکر ہو رہی ہے اور ہم چپ بیٹھے من رہا منکم منکرن فل کرن پھل لسانستک فب الْإِيمَانِ سب سے ناقص ایمان جو بولا جاتا ہے وہ ہے دل میں دل میں اس کو کیا کرنا اس کا کراہت ہونا یا ناپسند ہونا نام تو امر بالمعروف ہمارے اوپر جب ہمارے سامنے منکر ہو رہی ہے تو واجب ہے القیام خام الماج نسرت الدین مطلب کہ دین کے معاملات میں اس کا اس میں بڑھ چڑھ کر ہاتھ بڑھانا اس میں ایک ساتھ کام کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے جیسے تھوڑی دیر پہلے میں بول رہا تھا کہ نصرت کرنا یہ ہمارے سب کے اوپر واجب ہے وہ ادا حق ہی اس کا حق ادا کرنا وہ لہر سال نشر ہی اور اس دعوی کو نشر کرنا لوگوں کے بیچ میں پھیلانا رگ فی ان شا الخیر اور یہ رغبہ رہنا کہ یہ خیر پھیل جائے لوگوں کے بیچ یہ رغبہ ہونا یہ ہمارے اوپر واجب ہے اور یہ چاہت رکھنا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی کلمہ یعنی کلیمت التوید کلیمت الاخلاص سب سے اونچا ہو اس کے لیے ہمارے طرف سے اشتہاد یعنی جوہد ہونا جی ہونا اور یہ چاہت ہونا کیونکہ نبی اللہ فرماتے ہیں سورت میں ایُّهَا الَّذِينَ كُونُوا انسار اللہ کہ تم اللہ سبحان ہو تعالی کے دین کے اللہ سبان نہ ہو تعالی کے نبی کے اللہ سبحان ہو تعالی کے انصار بنو ان کے مددگار بنو ان کے دین کے لیے کام کرو یہ حکم کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فہدا مقصد <عَذیم> یہ بہت بڑی مقصد ہے اور یہ ہمیں لوگوں کی ہدایت کی طرف ہرس کے لیے ہرس دیتا ہے یا چاہت دیتا ہے چھٹا نہیں تو پہلا موضوع ہمارا یہاں پہ ہو گیا پانچ تو دوسرے موضوع کے میں جانے سے پہلے صلاح پڑھنا ہے یا کنٹینیو کروں رات باقی ہے <laughs> بارک وفیق ان شاء اللہ تو دوسرا جو ہمارے موضوع کا دوسرا ٹاپک تھا کس کو یاد ہے کیا تھا پہلا تھا اسباب یا الحرس یا ہدایت الناس دوسرا کیا تھا وبارک وفیق خیر نماز یعنی تو دوسرا نماذج من الدعات الى الحق على ہدایت الخلق تو یہ ایک ایسی موضوع ہے مطلب جو جو مثال ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بتایا ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی انبیاء کی سیرت میں دیکھ سکتے ہیں اور امت دین کی سیرت میں دیکھ سکتے ہیں بہت ساری مثال تو اس چیز پہ اگر بات کریں گے تو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا تو اس میں کچھ اشارے کچھ مثال تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ نہ ہو کے رسول تھے جو انبیاء تھے ہم خیر الناس لوگوں میں سب سے خیر والے لوگ تھے سب سے اچھے لوگ اور اس کے ساتھ ہی وہ خیرونس لنس لوگوں میں سب سے اچھے لوگ ان لوگوں کے لیے بھی خود وہ اچھے تھے خیر تھے لوگوں کے لیے بھی وہی وہ خیر تھے مطلب خود کے لیے اور لوگوں کے لیے خیر چاہتے تھے یہ تھے اللہ سبحانہ تعالی کے انبیاء تو ان کے زندگی تو مثال سے بھر پڑا ہے مثالوں سے بھر پڑا ہے تو اس میں چند مثال لیں گے پہلے نبی القری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورت التوبہ میں لقت جا کم رسول عزیز العلی یعنی تم لوگوں کے بیچ میں سے ایک جو رسول ہے تم لوگوں کے بیچ میں سے آیا ہے تم لوگوں میں سے ایک ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے جب تم کو کچھ ٹھیس پہنچتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتا ہے ہری علیکم بالمؤمنین کم الرحیم کہ تمہارے بہتری کے لیے تمہارے خیر کے لیے وہ حریث ہے سب سے زیادہ چاہت مند ہے اور علی بالمؤمنین مین الرحیم مؤمنین کے اوپر سب سے زیادہ شفقت اور سب سے زیادہ ہمدردی دکھانے والا ہے اور کوئی لفظ ہے رعف الرحیم سب سے زیادہ رحمت دکھانے والے نام تو یہاں پہ ایک لفظ آپ دھیان دیجیے ہری سن علی ہمارا موضوع کیا ہے الحفظ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کفت سے جڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہری سن علی کو وہ لوگوں کے خیر چاہنے والے تھے اور اس کی طرف جوہد کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف پہنچانے کی چاہت رکھتے تھے ہدایت کے طرف خیر کے طرف اور اس کے لیے زندگی بھر صرف اس کے لیے کام کی ان کے ایمان کے لیے ان کو شرط سے بچانے کے لیے سب سے بڑا شرط جو ہے نار جہنم لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے جو ان کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے ان کو دکھتا بھی نہیں ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے لوگوں کے لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا تھے جنت کا بشارہ ان کو زندگی میں ہی مل گیا تو ان کو کیا ضرورت ڈرنے کی لوگوں کے لیے ڈرتے تھے کہ میرے قوم یہ اگر ان سے یہ بتاد ہوئی یہ شرک ہوئی یا یہ معاشیت ہوئی ان کو وہاں پچھتانا پڑے گا ان کے آنکھوں کے سامنے وہ دکھتا تھا تو وہ ڈرتے تھے ان کے قوم کے لیے یہ ہے ہریس حریص ہری سن علی علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بتایا صحیح ہے ان میں جو مروی ہے یہ حدیث میں ان نمت نمس علی و مسلس کے میرا جو مثال ہے اور لوگوں کا جو مثال ہے کیا ہے وہ کمس علی رج استو کا جیسے ایک آدمی جو ایک آگ کو کیا کرتا ہے جلاتا ہے آگ جلاتا ہے فلم ماں ابا ات الفرا شاہ تو یہ جب جلتا ہے تو اس کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے جو پروانے ہیں اور جو کیڑے مکوڑے ہیں سب اس کے پاس آ جاتا ہے پوری چاروں طرف کیا ہے یعنی پورا اندھیرا اس کے بیچ یہ روشنی جب جلاتا ہے تو پورے کیڑے مکوڑے اس کے طرف آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہاتھ ہی تو یہ کیڑے مکوڑے جو پروانے سب اس کے اندر گر جاتے ہیں یہ آگ کے اندر گر جاتے ہیں فجا وب نہ ہوں لگتا فیحا اور یہ آدمی ان کو بچانا چاہتا ہے تو پکڑ کے رکھنا چاہتا ہے ان کو کہ مت گرو اس میں یہ آگ میں مت گروی میں <النَّار> اسی آدمی کے جیسا ہی ہوں کہ میں تمہارے کمر کو پکڑے ہوئے ہوں پکڑا ہوا ہوں میں تم کو یہ آگ میں گرانا نہیں چاہتا میں پکڑا ہوا ہوں مگر وہ ان تقحمون ہم مگر اتنا حریص ہونے کے بعد بھی اتنا تم کو پکڑ کے رکھے بھی تم اس میں گر جاتے ہو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان میں سے نہیں بنائے آمین تو یہ بخاری اور مسلم شہین میں مروی حدیث ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے قوم کے قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ نار میں خود کودنا چاہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ مت جاؤ مت جاؤ اس کے پاس اور وہ کود رہے ہیں اس کے تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اس موضوع پہ اب اس, ان کے زندگی میں اگر دیکھا جائے تو کئی مثال ہیں جہاں پہ ہم ان کا صبر اور ان کا ہرس ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ایک ہے جو اب, اب اشارے صرف اشارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوکھ میں جا کے بولتے تھے لوگوں کو سناتے تھے مطلب سوکھ میں کیسے لوگ ہوتے ہیں تجار جو ان کے دنیا میں ہاں پوری طرح سے بزی ہیں نا اور بول رہے ہیں ان کے بیچ یا کہ اے میرے لوگوں لا الہ الا اللہ بولو اس کو بلند کرو اور اس سے کامیاب ہو تفلحو تو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوق میں جہاں پہ لوگ دنیا کے کامیابی کے پیچھے بیزی ہیں ان کے بیچ جا کے بول رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بلند کرو اور کامیاب ہو اب اس میں بڑی بات نہیں ہے جیسے میں پہلے بول رہا تھا کہ میں بتا دیا لوگوں کے بیچ جا کے بلند آواز سے بتا دیا سوق سے بہتر کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سارے منکرات ہوتے ہیں مگر وہاں پہ کیا ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحقیر کرتے تھے لوگ سوق کے اندر جب یہ بولتے تھے تو ایک بندہ تھا جو ان کے پیچھے پیچھے جا کے مذاق اڑاتا تھا تو لوگ پوچھتے کہ یہ کون ہے یہ آدمی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے تو بولتے تھے کہ محمد بن عبداللہ اور یہ بولتا ہے کہ وہ نبی ہے وہ دائی ہے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خود نبی ہے اور پھر لوگ پوچھتے کہ اس کو جو مزاق اڑا رہا ہے یہ اس کے ساتھ والا پیچھے پیچھے جو جا رہا ہے یہ بندہ یہ کون ہے یہ اس کا ام یعنی اس کے چاچا کون تھا وہ ابو طالب ابو لہب نعم تو آپ اس نظارے کو آپ سوچ کے دیکھیے کہ بندہ حق کی طرف بلا رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے خود اس کا جو رشتہ دار چاچا ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ پاگل ہے سر پھر گیا اس کا پیچھے پیچھے جا کے اس کا مزاق اور پھر بھی بلند آواز سے بول رہے ہیں کہ پولاخو اب دیکھیے یہ مثال صبر کا سبحان اللہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک ایک مثال اور بھی کئی مثال ہیں جو سب جانتے ہیں جیسے طائف میں جو ہوا طائف میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرق سے حیران ہو کے طائف جاتے ہیں دعویٰ کرنے کے لیے اور وہاں سے بھی مکر جاتے ہیں اور ہوش میں نہیں رہتے اور پھر آج کا جو میکا تھ سیل الکبیر جو طائف میں ہے وہاں پہنچتے ہیں تو تھوڑا ہوش آتا ہے اور اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بادل نظر آتا ہے اور اس کے اوپر جبری علیہ السلام تو جبریل علیہ السلام ان سے بولتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جبال جو یہ پہاڑ ہے ان کے ملائکت کو آپ کے طرف بھیجا ہے آپ حکم دو ان کو دو جبال کے بیچ یا دو در... آ... کیا بولتے ہیں آ... پہاڑ کے بیچ ان کو کچل دیں گے حکم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی آ گیا آپ کے سامنے حاضر آپ حکومتوں میں ہم کریں گے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے جو بات آئی غور سے سنی احمد نے روای... امام احمد نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف استقبال ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے ایسے بزدل قوم جو پتھر پھینک کے اس رعف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو لہ کر دیا انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ مہتی دوسن وتی بھیم اللہ کون تھا وہاں کا طائف کا ایک قوم تھا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر کے گئے کہ یہ سوچ کے کہ اگر مکے کے مشرق نہیں سمجھیں گے تو یہ لوگ تو سمجھیں گے اور وہاں جب گئے وہاں پہ بھی حشر وہی ہوا اور ملائکت آئے ان کو کچلنے اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دانت ٹوٹے ہوئے سر سے پیر تک کیا ہے خون اور اس حالت میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مہدی اللہ مہدی اس قوم کو ہدایت دو اور بولتے ہیں وَأَتِ <بِهِم> اور ان کو صرف ہدایت نہیں ان کو دین کے طرف لاؤ دعا ہست اس کو اللہ سبحانہ نے قبول کیا اور جو قوم تھی تائف میں ان کو اللہ سبحانہ سمات نے ہدایت دی اور آج ہم وہاں دیکھ رہے ہیں مسلمان سے بھر پڑا سفان تو یہ مثال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انشاءاللہ شاء اللہ آپ ان شاء اللہ کے بعد ہم جاری رکھیں گے اللہ تعالی گزارش ہے کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ اور کچھ نقت ہے آپ اس کے طرف مت دیکھیں انشاءاللہ جلدی ختم کریں گے انشاءاللہ مگر فائدہ ہوگا بے اللہ بولنے والے کو اور سننے والے کو بزن اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم ہمارے آج کے موضوع الحرصِ علیٰ ہدایت الناس اس میں دوسری موضوع من الدعات الى الحق علی ہدایت الخلق اس میں کچھ مثال ذکر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ایسے اور بھی بہت ہیں جیسے ایک اور مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہوا کہ مسجد میں آ کے آرابی پیشاب کر کے گیا اور اصحاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تیار تھے اس کو مار ڈالنے کے لیے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں جب جب سب سے خیر والے لوگ ہیں جو صحابی ہیں ان سے کہا دعوہو چھوڑ دو اس کو پیشاب کیا ہے وہاں ایک بکٹ پانی بھر پہ ڈلوا دو سچ من تم موسیم تو باتو معاسرین تم لوگوں کو اس لیے بھیجا گیا کس واسطے لوگوں کے بیچ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نہ کہ ان کے بیچ نفرت اور خلاف پیدا کرنے کے لیے آم تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک آدمی کے عمل کی وجہ سے کوئی تفریق یا کوئی دشمنی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا وہاں پہ صبر سے کام کیا کہ اگر اس نے کیا ہے تو وہاں پہ جا کے پانی ڈال دو خلاص آ تو ایسے ہم کو بہت مثال ملیں گے جہاں ہم جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسے جو صفات ہے کیسا پیدا کریں یہ صفات ہونا چاہیے ایک دائی کا یا جو لوگوں کے رہنمائی لوگوں کی ہدایت کے لیے خواہش رکھتا ہو یا چاہت رکھتا ہو ویسے ہی آپ نوح علیہ السلام کی زندگی میں سے دیکھیں گے کہ سورت النوح میں اللہ سمہان تعالی بولتے ہیں ربی انہارا تو یہاں دیکھیں گے آپ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے انبیاء اور جو دعت تھے جو بلاتے تھے ان کے قوم کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو وہ قومی, قومی قومی قومی ہر جگہ آپ دیکھیں گے میرے قوم میرے قوم کو بلا رہے ہیں تو خود کو ان کے ساتھ جوڑ کے بلا رہے ہیں ایسے نہیں بول رہے کہ وہ لوگ اور ہم لوگ یا وہ اور میں نہیں میرے قوم یا قومی داؤ ربی انی بھی قومی تو و لو نہا صبح شام رات ایک کر کے میں ان کو بلایا نام دعوی کیا فلم یزید ہوں دعا فرارا جتنا میں ان کو دعوت دیا حق کے طرف اتنا میرے طرف میرے پاس سے وہ فرار ہو گئے وہ انگرم جا بیام فی آدانی اور جتنا میں ان کو دعوت دیا کی دی کس واسطے؟ لتغفر فکر تھا ان کے مغفرت کے واسطے یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان کو بلا رہے بلا رہے ہیں مغفرت کی طرف اور یہ کان بند کر کے ان کے سعود کو اٹھا کے ان کو ان کے طرف کبر سے دیکھتے تھے استقبار استقبارا تکبر سے ثم انی جہارا ثم انی انی دعوتہم لہم اسرارا یعنی اس کے بعد میں ان کو خاص میں خاص میں بلا کے ان کے ساتھ تو یہ مفسرین بولتے ہیں کہ جی پہلے اور پھر تم میں تو اعلان تو کچھ مفسرین بولتے ہیں کہ ان کو ان کے خاص بیٹھک میں بھی ان کو دعوت دی کہ میرے بھائی صحیح رستہ چن لو یہ ہے ہدایت کا رستہ آ جاؤ مغفرت مانگو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے اور اعلان بھی کرتے تھے لوگوں کو ان کے قوم کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو یہ سب کرنے کے باوجود کے قوم ان سے بھاگتے رہے تو یہ تھا دوسرا ایک مثال جہاں پہ ہمارے انبیاء جو گزر گئے کیسے قوم کے سامنے سے وہ لوگ گزرے کیسے قوم کو, ان کو انہوں نے دعوت دی نام مگر کبھی بھی ان کو مایوسی نہیں ہوئی بار بار بلاتے رہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تکرار دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مقرر دعویٰ کرتے رہے لیل و جہر جہارا و اعلنت لہم اس و لہم اسرارا یعنی ہر حال میں خاص میں اعلان میں بازاروں میں گھروں میں ہر جگہ کرتے رہے دعویٰ کرتے رہے نعم تو یہ یہ ایک صفح, صفت ہے جو خیر خواہی چاہتا ہے کہ وہ مقرر عمل کرتا رہتا ہے تکرار کر دیا ہو گیا جیسے بول رہے تھے پہلے نام تکرار نام اور کہیں انداز تھے اس کا بھی یہاں پہ دلیل ہے کہ صرف ایک انداز سے بلا لیا میں اس کو ایک میسج بھیج دیا تھا کہ آ جاؤ ہمارے یہاں مجلس ہے یا دعوت کی مجلس ہے یا کیا ہے ایک تقریر ہے یا درس ہے یا محاورہ ہے میسج کر دیا دیکھا کہ نہیں کیا ہے پتہ نہیں ایسے نہیں ہوتا اور بھی وسائل استعمال کرو بلا کے پوچھو بھائی آ رہے ہو نا میں آؤں آپ کو لانے اس کی خدمت میں ہو یہ ہے یہ ہے سچی دا یہ ہے سچی خواہش کام کر دیا میسج بھیج دیا فارورڈ براڈ سب کو بیچ دیا ہو گیا کام اللہ اللہ لا تو یہ سیکھنے کو ملتا ہے نو علیہ السلام کے اس مثال سے اور ویسے ہی دوسرا ایک مثال ایک صالح رجل جو تھے اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں حبیب النجار جو قریہ جو گاؤں تھا اس کے ایک دور والے حصے سے بیچ والے حصے میں آ کے لوگوں کو بلاتا ہے کہ تم لوگ کیوں انبیاء اور اللہ ابسمات کے رسول کو ٹکرا رہے ہو ان کو ان سے بھاگ رہے ہو ان کے ہدایت کو چنو اور ان کے رستے میں چلو وہ دور سے آ کے ان کو بلاتا ہے یہ ایک مطلب لوگوں میں ایک آدمی یہ کوئی نبی نہیں تھا یا کوئی رسول نہیں تھا یا کوئی داعی کچھ نہیں وہ خود وہ قوم کا ایک حصہ تھا اور وہ دور سے آ کے ان کو وہ دیکھتا تھا اس کے آنکھوں کے سامنے کہ یہ لوگ انبیاء اور ان کے اللہ سبحانہ تعالی کے بھیجے ہوئے مرسل جو رسول ہیں ان کو ٹکراتے ہوئے تو ان کو آ کے نصیحت دیتا ہے کہ یہ رستے کو چنو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں وجہ امین اکسل مدینتی رجل سورہ یاسین میں کہ ان کو مدینہ نام یعنی قریہ کے اندر یا گاؤں کے, اندر کے لیے یا تم یہ رسولوں کے جو رستہ ہے اس کو چنو یہاں پہ آپ دیکھیں گے خال یا قومی یہاں پہ بھی خود کو ان کے ساتھ جوڑ کے بلکہ حبیب الجار سچا آدمی تھا جو حقیقت یا حق کی دعوی کو اس پہ تھا اس کو چن, چن لیا تھا اور اسی رستے پہ تھا حق کے راستے پہ تھا پھر بھی جو گمراہ تھے ان کے ساتھ جوڑ کے بول رہے ہیں کہ یا کو نام ان کو الگ نہیں کیا خود سے یا کو متبیو مرسلین اتبعو من لا يسألكم اجرا وهم ان کو چنو ان کے اطاعت کرو جو تم, تم لوگوں سے لا یس الکم اجرا تم لوگوں سے اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتے یعنی کوئی پیسہ یا کوئی پراپرٹی یا کوئی اس کے بدلے میں جو بھی ہو کچھ نہیں مانگتے وہ صرف کیا ہے وہ محتدون وہ خود ہدایت پہ ہیں تو ان, ان کا ان کے رستے پہ چلو تو یہاں پہ بھی ہمارے لیے اب رسما تعلی نصیحت دیتے ہیں کہ حبیب النجار کا جو قوم تھا وہ بتلا رہے ہیں کہ یہ انبیاء اور یہ رسول وہ کیا نہیں کرتے لا یس الکم اجرا وہ دین کے معاملے میں پیسے نہیں مانگتے تو ان کا کام کیا نہیں تھا الحرس رسوال نہ ان کا کس کے، کس کے طرف نہیں تھا، ان کے مال کو جمع کرنا نہ ان کا ہرس کس کے طرف تھا اللہ ہدایت الناس تو اس کے لیے ان کو کوئی اجر نہیں چاہیے کوئی پیسہ یا کوئی پراپرٹی بدلے میں نہیں چاہیے تر جاؤن رحمان شفات اون اب حبیب النجار ان کو رد کر رہے ہیں کہ کیا میں ایسے الہوں کو کے اوپر ایمان لاؤں جو میرے کوئی کام کے نہیں ہیں آخرت میں ان کا شفاعت بھی ہے مجھے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ان سے تو میں کیوں ان کے پیچھے جاؤں تو یہ مثال کے طور پہ اس یہ آپ ضرور واپس جا کے پڑھنا حبیب النجار کا جو تفسیر ہے سورہ یاسین میں بہت فائدہ مند ہے اس میں خلاصہ یہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کتنے شفقت سے کتنے محبت سے وہ ان کے قوم کو بلاتے تھے نام حق کے طرف کتنے صبر سے اور ان کی زندگی میں دیکھیں گے زندگی میں دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کا موت کیسے ہوتا ہے لوگ آ کے, اس کے طرف حبیب النجار کی طرف پتھر مار کے اس کو کچل کچل کے مار دیتے ہیں کچھ روایتوں میں ایسے آیا ہے کہ اتنا کچل کے مار دیتے ہیں کہ پیچھے سے پچھواڑے سے اس کا اندر کے جو پارٹس ہے باہر نکل جاتا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بلا رہا ہے لوگوں کے لوگوں کو ہدایت کی طرف اور وہ لوگ اس کو کچل کے مار دیا اور اس وقت اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے کالا قطع رحم اللہ اللہ وقول اللہ اے اللہ یہ میری قوم ان کو ہدایت دو اس کو کچل کے مار رہے ہیں پتر پھینک رہے اور وہ بول رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دو فن وہ جانتے نہیں جاہل ہے بخش دو ان کو میرے واسطے ان کو عذاب مت دو مارتے وقت تو زندگی میں ان کو حق کی طرف بلایا اور اس کے موت کے وقت جب یہی لوگ ان کو مار رہے تھے دعا کر رہے ہیں ان کے ہدایت کے لیے ختم زندگی ختم اب دیکھو آخرت میں کیا ہو رہا ہے فلم تقال ادخل جن تم حقدار ہو جنت کی اندر آؤ جنت میں آؤ فلما رہا تو جب اس نے دیکھا کہ میرے زندگی کے بدلے میں مجھے یہ مل رہا ہے یہ میرا سبب جنت مل رہی مجھے کالا یا لیت قومی یا تئی تم آلمون اے کاش اگر میرے قوم میرے قوم والے سمجھتے اس کو مار کے کچل کے موت ہو گیا اس کا آخرت میں پہنچ گیا اس کو جنت میں بھی داخل کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کو داخل ہونے دے رہے اور وہاں پہ بھی وہ اس کے قوم کو یاد کر رہے کہ کاش میرے قوم سمجھتے سبحان اللہ اگر یہ شرس نہیں تو حرص کیا ہے بیما غفر علی اس کے بعد بولتے ہیں بیما غفر علی رب بھی وجہ مین اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے اتنا مطلب کرم سے اللہ سما تعالیٰ نے ان لوگوں سے کر دیا مطلب کیا بولتے ہیں جنت کے لوگوں میں سے مجھے ایک کر دیا تو یہ ابھی بھی سمجھتا ہے کہ میں ان کا, ان کا ایک حصہ ہوں جو قوم گمراہ تھا ان کا حصہ سمجھ کے وہ بول رہے ہیں کہ اللہ سما تعالیٰ نے مجھے بخش دیا مجھے جنت دی مجھے اتنا کرا مطلب کیا بولتے تقریب کیا Honor کو کیا بولتے ہیں عزت دیا اتنا, اتنا عزت دیا تو یہ ہے حبیب نجار کی زندگی سے چند مثال اور ایسے ہی بہت بڑا قصہ ہے میں بس ذکر. قصہ تو ذکر نہیں کرنے والا بہت بڑا ہے آپ سب جانتے ہوں گے اصحب الحدود کا قصہ جو سورت اور بروج میں آتا ہے جہاں پہ ایک غلام ہے ایک, ایک لڑکا نام جس کے وجہ سے جو عالم سے علم حاصل کر کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور وہاں کا جو راجہ تھا وہ اس سے خوش نہیں تھا بلکہ اسی راجہ نے اس کو ساحر کے پاس بھیجا تھا سکھانے کے لیے شہر سکھانے کے لیے مگر وہ جا پہنچا عالم کے طرف اور عالم نے اس کو ہدایت دی اور اس ہدایت سے وہ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے لگا راجہ کو وہ ناپسند تھا کیونکہ وہ توحید کی طرف بلا رہا تھا اور اس کا قصہ لمبا ہے اس کو یہ, یہ جو راجہ تھا وہ اس کو مارنا چاہتا ہے بہت اس کے طرف سے ٹرائل ہوتا رہتا ہے مارنے کو اور آخر میں جا کے اس کو ماننا پڑتا ہے جب لڑکا بولتا ہے کہ مجھے مارنا ہے تو میں جو بولتا ہوں وہ سننا پڑے گا میں جو بولتا ہوں وہ کریں گے تو مجھے مار پاؤ گے تو بولتا ہے کہ کیا کروں لوگوں کو بلاؤ پہاڑ کے اوپر بلاؤ سب کو اکٹھا کرو مجھے باندھ دو اور میرے طرف نشانی کر کے میرے طرف نشانی کر کے یہ بولو کہاں ہاں کیا ہے بسمی بسمی رب الغلام بسم اللہ رب الغلام نام تو وہ بولتا ہے کہ اسے مجھے مارنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کے نام لے کے مطلب وہ تو نہیں وہ بولتا ہے کہ اللہ کا نام لے کے میرے طرف آ, کیا بولتے اس کو تیر مارتا ہے اور وہ جا کے اس کے پیشانی پہ مارتا ہے اور وہ وہیں کا وہیں ہاتھ رکھ کے اس کا وفات وہ مر جاتا ہے اور یہ ہوتے ہی وہ جو قوم تھا وہ لڑکے کا قوم جس کے لیے اس نے زندگی قربان کر دی وہ لوگ ایمان لائے دین دین میں شامل ہو گئے اور ان کے عذاب میں اس, اس راجے نے وہ اخد بنا جو جس میں لوگوں کو ڈال کے جلا کے مار رہے تھے نام تو یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے یہ مثال میں بھی دیکھیں گے کہ یہ ایک چھوٹا بچہ جس کو ہدایت ملی اس کو صرف اور صرف کیا خیال تھا دیکھیں گے تو پہلے پہاڑ کے اوپر لے جاتے ہیں وہاں سے گرا دو اس کو نہیں ہوتا سب گر جاتے ہیں وہ اکیلا بچ جاتا ہے وہ آتا ہے واپس مگر دیکھیں آپ اس کو پتا ہے کہ میں واپس راجہ کے پاس آؤں گا تو کیا ہوگا پھر سے وہی وہ حشر ہوگی مگر آپ واپس آتا ہے اور بولتا ہے کہ باقی سب تو ہلاک ہو گئے میں آ گیا پھر سے راجا ہے اس کو بحر یعنی اس کے اندر کیا ہے سمندر میں جزاک اللہ خیر سمندر میں بیچتا ہے سمندر کے بیچ باقی سب ہلاک ہو گئے یہ بچا ہے دیکھیے آپ اگر غور کریں گے تو اس کے طرف سے اس کو جو کرنا تھا کر دیا نا بول سکتا ہے کہ میرا کام ہو گیا اب میں کتنا ان کے پیچھے جاؤں کتنا بولوں میں ان لوگوں کو اتنا گمراہ ہیں یہ لوگ ابھی تک مانے نہیں پھر واپس آ جاتے ہیں اس کے قاتل کے پاس پھر سے اس کو بیچتے ہیں اور اس کو اس کا قتل کر دیتے ہیں یہ ہے قربانی ایک صفت جو ایک دائی جو حریص ہے اس کے لوگوں کے لیے اس میں یہ ہونا چاہیے اس کو بہت قربانیاں سہنا پڑے گا مگر اللہ سبحانہ تعالی کے پاس اس کا آزر ہے اس کا عزت ہے انشاءاللہ باقی وقت اگر ابو مریم کا ازن ہے تو میں تیسرا کرتا ہوں نہیں تو یہاں پہ روک بھی سکتے ان شاء آپ کا کیا رائے ہے ہوں انشاء تو جو تیسرے موضوع پہ تھا سمات الحرس على ہدایت الناس مطلب ایک لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے جو صفات ہونے چاہیے وہ ہمارے یہ دو پوشن میں کور ہو گئے یہاں پہ کیا ہے پھر سے وہ دوہرائیں گے بس تو اس کی ضرورت نہیں انشاءاللہ جو ہم مثال دیکھے انبیاء کے اور جو صالح لوگ تھے ان کے اور اس سے پہلے جو اسباب تھے اس میں ہم لوگ کو صفات مل گئے جیسے قربانی صبر نام ان کے لیے چا... ان کے ہدایت کے لیے چاہت یہ سب اس کے صفات ہیں تو انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ بولنے والے کو اور سننے والوں کو جو آج ہم سنیں اس کا فائدہ پہنچے اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ سما تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آئی اور ہمارے قوم کو ہم خود کو اور ہمارے قوم کو اللہ سبحانہ تعالی نعری جہنم سے بچائے اور ہدایت دے کے صراط المستقیم پہ لا کے ان کو جنت کے میں داخل کرے آمین اور یہ بات پہ انشاءاللہ میں موضوع ختم کرتا ہوں جنرال ہدایت اتن جاسوڑ من مٹو شیلی نمک نم سہوردردو آسیا مزفر حفیظت آپ اتو آرولی دعا ادے ریتی سہیم مجسمہ پروجن پڑکے الاح وت اتوا کت ست می کارکرم سندر روپے نمک رب سو تھی کرتج سلسلے نمدود ہاسیم افزا اللہ نمبر وساد افزو اللہ عت ستا نا کارکرمکے ان شاء اللہ ادے ریتی ویوستھے ورٹ وڈکے ہوں گے اللہ وسبان تمے پڑدہ پر پڑکن امل ملک توفیقن آمین برہمتی ارحم الرحمین <سؤال> وسلے سبان کلبھی حمدی اشدو اللہ علوق